پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ شب اسرا کے دلہا صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم پر درود و سلام جو خوش نصیب پڑتا ہے اسے کیا برکتیں ملتی ہیں سنیے ایمان تازہ کیجیے قطر غیب و ترحیب حدیث نمبر 23 ٹوینٹی معراج کے دلہا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے دن اور رات میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے تین تین مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تعالی پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور رات کے گناہ معاف فرما دے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد ماہ مراج جاری اساری ہے اس ماہ کی ستائیس تاریخ کو ہمارے نبی پیارے نبی سونے نبی اچھے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سلم کے دولہ بنائے گئے جبریل امی علیہ السلام آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ حضرت ام رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں تھے وہاں سے حتیم میں خانہ کعبہ کے قریب آئے وہاں آپ کا شک صدر ہوا پھر آپ نے آنا فانن مکے سے بیت المقدس کا سفر کیا وہاں سے آسمانوں کی سیر کی پھر سدرت المنتہا پر تشریف لے گئے پھر لا مقام پر گئے اور اللہ تبارک و تعالی سے ہم کلام ہوئے اللہ تبارک و تعالی کا دیدار کیا آشقان رسول جو ہیں اکالی علیہ تو السلام کے معراج کا ذکر کرتے سنتے ہیں اور تیرا کھاواں تیرے ہی گیت گاواں یا رسول اللہ جب اکالی صلاحت اسلام کے امتی آکا کا ذکر خیر تو کریں گے ہمارے علیہ صلاحت اسلام نے شب مہراج جنت کی سیر فرمائی فاروق اعظم رضی اللہ تعلن کا جنتی محل دیکھا حضرت سعید ابو بکر صدیق رضی اللہ تعلّہ کا جنتی محل دیکھا وہ حور جو جنت میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعلن ہو کو عطا کی جائے گی اس کو دیکھا اور جنت کے بہت سارے نظارے دیکھے جہنم کا معائنہ بھی فرمایا جہنم کا معائنہ اس طرح کیا کہ آپ جنت میں ہی تھے اور جہنم سے پردہ اٹھایا گیا تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ ولی وسلم نے بہت سے اذابات سود خوروں کے غیبت کرنے والوں کے مسلمانوں کی بے عزتی کرنے والوں کے دیکھے ایک عذاب وہ دیکھا کہ جس میں بے نمازیوں کو سزا دی جا رہی تھی اللہ اکبر پر توبہ تو بہت اتنی سخت سزا اتنی سخت سزا مجمع زوائد حدیث نمبر 235 سو معراج کے دلہا حبیب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کچھ ایسے لوگ بھی ملاحظہ فرمائے ایسے لوگوں کے پاس آپ تشریف لائے جن کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے تھے ہر بار کچل جانے کے بعد اس سر پہلے کی طرح درست ہو جاتے تھے پھر دوبارہ کچل دیے جاتے تھے اور ان کے سر کچلنے میں سستی نہیں مرتی جاتی تھی جبریل امی علی سلام سے مہاراج کے دولا صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا یہ کون لوگ ہیں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 اگر چھوٹی ہے کوئی نماز جلد ادا کر لے تو آ غفلت سے باس کر لے تو رب کی رحمت ہے بڑی قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی سر پر اگر کوئی پتھر مار دے تو حال خراب ہو جائے چکر آنے لگے آدمی بےہوش ہو جائے خون کے فوارے چھوٹ پڑے اور سر کو پتھر سے کچلا جائے گا اور بار بار کچلا جائے گا یہ ان کی سزا ہوگی جن کے سر نماز سے بوجھل رہتے تھے جو فجر میں نماز پڑھے بغیر پڑے سوئے رہتے ہیں ان کو عبرت حاصل کرنی چاہیے جو دنیاوی مشغولیت دوستی یاری چینل دیکھ رہے ہیں گناہوں برے چینل دیکھ رہے ہیں میوزک سن رہے ہیں فلمیں ڈرامے کھیل کود اور نمازیں چھوڑ دیتے ہیں قضا کر دیتے ہیں ان کو عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے جن کے سر بوجل ہو جاتے تھے ان کی سزا یہ دیکھی کہ ان کے سر بار بار کچلے جا رہے تھے نماز کی کتنی اہمیت مدنی چینل کے ناظرین عاشقان رسول کہ اللہ تبارک وا تو نے سب احکام اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پر بھیجے روزوں کی فرضی زکات کا حکم اور دیگر بہت سارے احکام اور جب نماز فرض کرنا منظور ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اپنے پاس بلایا اپنا دیدار کروایا ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا اور پھر شب اسرا میں توحفہ بصورت نماز عطا فرمایا نماز کی اہمیت دیکھیے اور نماز کو مومن کی معراج کہا گیا آکاری صلاحت و سلام کو معراج ہوئی کہ آپ نے مکے سے بیت المقدس کا سفر کیا آپ کو اللہ تعالیٰ نے معراج کرائی آپ نے وہاں سے آسمانوں کی سیر کی اور ہر ہر آسمان پر مختلف انبیاء کو ملاقات کا شرف عطا فرمایا سدرت المنتہا دیکھا نبیوں کی امامت فرمائی فرشتوں کی امامت فرمائی رب سے ہم کلام ہوئے رب کا دیدار کیا اور مومن کی معراج کیا ہے نماز چنانچہ حضرت سیدنا امام ابوالقاسم عب عبد الکریم بن حوازن کشیری رحمتہ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا استاذ ابو علی دقاق علی رحمت اللہ الرزاق کو فرماتے ہوئے سنا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے معراج لے کر آئے معراج سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے معراج لے کر آئے کیونکہ نماز ہمارے لیے معراج کی طرح ہے اکالی سلاط و سلام کی معراج میں تین منازل تھیں مسجد حرام سے مسجد اقساء تک ایک منزل دوسری منزل مسجد اقساء سے سدرت المنتہا تک جو بیری کا درخت ہے سدرت المنتا اور انشاءاللہ اس کے اوصاف ایک سلسلے میں عرض کیے جائیں گے آئندہ اللہ نے چاہ تو یہ دوسری منزل تیسری منزل سدرت المنتہا سے سعینی او ادنا اللہ تبارک و تعالی کی ان بارگامی انتہائی جو نزدیکی ہوئی تیسری منزل ہے تو نماز ہمارے لیے آقا کے غلاموں کے لیے معراج ہے کسرا معراج ہے نماز میں بھی تین منازل ہیں قیام جو ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں نا نماز میں اس کو قیام کہتے ہیں دوسری منزل رکو اور تیسری منزل سجدہ اللہ اکمر اور یاد رکھیے جب بندہ مومن سجدہ کرتا ہے تو اللہ تبارہ کا و تعالی کا خوب قرب حاصل کرتا ہے میرے نبی معراج والے دولہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب غم لاحق ہوتا آپ نماز میں مشغول ہو جایا کرتے تھے تو غموں نے تم کو جو گھیرا ہے تو نماز پڑھو پریشانیاں دشواریاں تنگ دستیاں ناچاکیاں قرضے داریاں بے اولادیاں تروں تروں کی پریشانیاں ہیں. امیر علیہ سنت دامد برکات فرماتے ہیں مسلمان مرد کے لیے سب سے بڑا وظیفہ یہ ہے کہ وہ مسجد میں نماز پڑھے جماعت کے ساتھ پڑھے صف اول میں پڑھے تکبیر الا کے ساتھ پڑھے یہ سب سے بڑا وظیفہ ہے تو اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے ہم پر نماز فرض کی اور یاد رکھیے پہلے پچاس تھیں حضرت سعیدہ موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی جنا علیہ صلاح وسلام کے مشورے سے ہمارے نبی پیارے نبی معراج والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اپنے پروردگار ارض اجل کی بارگاہ میں حاضر ہوتے رہے اور پچاس کی پانچ ہو گئی سوا پچاس کا نمازیں پانچ اللہ ہمیں پابندی وقت کے ساتھ جماعت کے ساتھ پانچوں نمازیں تقبیر اولہ کے ساتھ پڑھنے کی سعادت نصیب فرمائے کفن چوروں کی ان کی شافات امیر علیہ سنت کا رسالہ ہے یہ رسالہ آپ پڑھیں یہ پڑھنے کے بعد انشاءاللہ شاء اللہ از آپ کا نماز پڑھنے کا ذہن بنے گا نماز میں سستی دور ہو جائے گی گھر کا کوئی فرد یا معاشرے کا کوئی فرد یا آپ کے خاندان میں اگر کوئی بے نمازی ہے اسے رسالہ خاموشی کے ساتھ دے دیں گے پڑھیں بہت اس میں اچھے اچھے واقعات ہیں بہت سنسنی خیز واقعات اور واقعی ہیں وہ پڑھے گا تو اللہ نے چاہا تو وہ نمازی بن جائے گا انشاءاللہ شاء اللہ شعب المان حدیث نمبر ایک میراج کی رات سیاح لامکاں رب کے مہماں محبوب رحمان صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اور لوگوں کے پاس تشریف لائے ان کے ہونٹ لپس آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے اللہ کی پنا اور ہر بار کاٹنے کے بعد ان کے ہونٹ درست ہو جاتے تھے دریا فرمایا اے جبریل یہ کون لوگ ہیں عرض کیا یہ آپ کی امت کے خطبہ ہیں یہ اپنے کہے پر عمل نہیں کرتے تھے اور کتاب اللہ یعنی قرآن کریم پڑھتے تھے لیکن اس پر عمل نہیں کرتے تھے تو نیکی کی دعوت دینے والے غور کریں اگر ہم بے عمل رہے اوروں کو نیکی کی دعوت دیتے رہے خود عمل نہ کیا اوروں کو قرآن پڑھنے کی ترغیب دلاتے رہے خود نہ پڑھی اوروں کو نماز کی پابندی کی ترغیب دی خود نماز کی پابندی سے محرومی اوروں کو روزوں کی تلقین کی جا رہی ہے خود محرومی زکاط کی ترغیب دی جا رہی ہے خود نہیں کرتے اوروں کو حج کی ترغیب دلاتے ہیں اور خود ادا نہیں کرتے جوڑ غیبت چغلی سے اوروں کو منع کریں اور خود مبتلا ہو جائیں حسد اور تکبر سے بچنے کا دوسروں کو کہیں اور خود ان حرام کاموں میں پڑتے رہیں اپنی ذات کو بھولے رہیں علم تو حاصل کیا عمل نہ کریں تو یاد رکھیں علم کے بغیر عمل پاگل پر ہیں دیوانگی سے کم نہیں اور عمل بغیر علم کے ممکن نہیں ہے تو غور کریں امام غزالی رحمتہ اللہ تعلح ہمارے کان پکڑ رہے ہیں ہمیں سمجھا رہے ہیں جو علم آج تجھے گناہوں سے دور نہیں کر سکا اللہ تعالی کی اطاعت تو فرما برداری کا شوق پیدا نہ کر سکا تو یاد رکھ کل قیامت میں تجھے یہ تیرا علم جہنم کی بڑھکتی ہوئی آگ سے بھی نہیں بچا سکے گا نام غزالی رحمتہ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اپنے کسی شاگرد کو آپ نے نصیحت کی اگر آج نے نیک عمل نہ کیا اور گزرے ہوئے وقت کا تدارک نہ کیا تو کل قیامت میں تیری ایک ہی پکار ہوگی اللہ نہ کرے آپ کی میری بھی یہ پکار ہو منا موقنون پارا اکیس سورہ سجدہ آیت نمبر بارہ کا جز تلاوت کیا گیا اس کا ترجمہ یہ ہے ہمیں پھر بھیج کہ نیک کام کریں ہم کو یقین آ گیا اللہ, اللہ, اللہ مرنے کے بعد اگر کوئی تمنا کرے کہ یا اللہ مجھے دنیا میں پھر بھیج دے اب نیک عمل کروں گا اب نماز میں غفلت نہیں کروں گا اب نیکیوں میں سستی نہیں کروں گا تیری تیرے حبیب کی فرما برداری کروں گا اس کے واپس نہیں بھیجا جائے گا اسے جواب دیا جائے گا اے نادان اے احمد بیوقوف تو وہیں سے آ رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر کچھ نیکیاں کما لے جلداخرت بنا لے کوئی نہیں بھروسہ اے بھائی زندگی کا شب مہراج جہنم کا معائنہ شب اسرا کے دلہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ایک منظر یہ بھی دیکھا کہ دو زخ میں جہنم میں کچھ لوگ آگ کی شاخوں سے لٹکے ہوئے تھے توبہ توبہ توبہ سقفر اللہ یہ جبریل یہ کون لوگ ہیں میں کے دولہ نے پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم عرض کیا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اپنے والدین کو گالیاں دیتے تھے توبہ استقف فراللہ استقف فراللہ استک فرال ماں باپ کا تو ادب کرنا ہوتا ہے ماں باپ کو گالیاں دینے والے اپنا انجام دیکھ لیں جہنم میں داخلہ اور آگ کی شاخوں کے ساتھ لٹکایا جانا ان کا عذاب مہراج کے دورہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا یاد رکھیے والدین کو ستانا حرام انہیں ایزا پہنچانا حرام جہنم میں لے جانے والا کام قرآن نے کہا فلا تو کلا اف تو ان سے ہوں اف تک نہ کہنا انہیں جھڑک نہ منع ہے تعظیم کرنے کا کہا گیا ہے اور اگر کوئی بدتمیز اپنی ماں یا باپ کو گالیاں دیتا ہے تو عبرت حاصل کریں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم میں ایسے لوگوں کا یہ عذاب دیکھا کہ انہیں آگ کی شاخوں سے لٹکا دیا گیا تھا اور یاد رکھیے جو ماں باپ کا نافرمان فرمان ہوتا ہے اسے آخرت کے عذاب سے پہلے دنیا میں بھی عذاب دیا جاتا ہے سزا دی جاتی ہے میرے آکا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعب ایمان حدیث نمبر سات آٹھ سو نوے ہر گنا کو اللہ تعالی جس کے لیے چاہتا ہے بخش دیتا ہے مگر والدین کی نافرمانی اور ایزا رسانی کو نہیں بخشتا بلکہ ایسا کرنے والے کو اس کے مرنے سے پہلے دنیا کی زندگی میں جلد ہی سزا دیتا ہے دل دکھانا چھوڑ دیں ماں باپ کا ورنا ہے اس میں خسارہ آپ کا کر لے توبہ رب کی رحمت ہے بری قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی معراج کے دلہا حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منظر یہ بھی ملاحظہ فرمایا کچھ ایسے لوگوں کے قریب سے آپ کا گزر ہوا جن کے سامنے ہنڈیا کے اندر پکا ہوا عمدہ قسم کا گوشت ہے مگر یہ پاکیزہ گوشت چھوڑ کر کچا گوشت کھا رہے تھے خراب قسم کا گوشت کھا رہے تھے حضور اقدت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبیل یہ کون لوگ ہیں عرض کیا گیا یہ آپ کی امت کا وہ شخص ہے جس کے پاس حلال عورت یعنی بیوی تھی مگر یہ اسے چھوڑ کر خبیث عورت کے پاس جاتا رات بھر ٹھہرا رہتا اور یہ عورت وہ ہے جو حلال و طیب مرد کے نکاح میں ہونے کے باوجود خبیص مرد کے پاس جاتی اور رات بھر اس کے پاس ٹھہری رہتی اللہ کی پناہ میرے آکا صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ عورتیں سینے سے اور پاؤں سے لٹکی ہوئی دیکھی جمیل امی علی سلام سے دریافت فرمایا جبرائیل یہ کون ہے عرض کیا یہ وہ عورتیں ہیں جو ذنا کرتی اور اولاد کو قتل کر دیتی تھی رحمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب معراج میں نے کچھ مردوں اور عورتوں کو دیکھا سانپوں اور بچھوؤں کے ساتھ قید ہے سانپ اور بچھو ان کو ڈس رہے ہیں ہر کسی کی شرم کو سانپوں اور بچھو کے درمیان گھسیٹا جا رہا ہے بچھو اپنے ڈنکوں سے انہیں زلیل کر رہے ہیں ہر ڈنک میں زہر کی ایک تھیلی ہے وہ جسے بھی کاٹتے اس کے جسم میں زہر زہریلی تھیلی انڈیل دیتے اور ان کی شرم سے پی بہتا ہے اور ایسی بدبو اٹھتی ہے کہ جہنمی چیختے چلاتے ہیں وہ اپنے بالوں سے لٹکائے گئے ہیں جبریل امی علی سلام نے ارض کی یہ زانی مرد اور زانی عورتیں ہیں کر لے توبہ رب کی رحمت ہے بڑی قبر میں قیامت میں دوزخ میں ورنہ سزا ہوگی کڑی پارا پندرہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر بتیس میں ہمیں کیا فرمایا جا رہا ہے ولا تقرب کانا فائشہ وہیلا اور بدکاری کے پاس نہ جاؤ بے شک وہ بے حیائی ہے اور بہت ہی بری راہ تو یاد رکھیے بدکاری حرام جاننا میں لے جانے والا کام ہے اور تفسیر نور الرفان میں مفتی احمد یارخان عیمی رحمتہ اللہ تعالی نے لکھا ضنا کے اسباب سے بھی بچو بد نظری سے بھی بچو غیر عورت سے خلوت سے بھی بچو عورت کی بے پردگی وغیرہ سب حرام ہے اللہ کی پنا اللہ کی پناہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر اس عمل سے بچائے جس میں اس کی ناراضی ہے اللہ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے اپنی نافرمانی سے بچائے اور معراج کے دول صلی اللہ علیہ وسلم نے شب مراج جو عذابات کے مناظر جن گناہ گاروں کے لیے دیکھے اللہ ہمیں اس گناہ سے اور ہر گناہ سے بچائے یہ جہنم میں لے جانے والے اعمالی دو کتابیں یہ آپ کے سامنے ہیں اگر اس کو پڑھیں گے دینی مطالعہ انطور طور پر کم کیا جاتا ہے تو آپ کو جہنم کی صفات بھی پتہ چلیں گی اور وہ اعمال جو جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں ان اعمال کا بھی تفصیلی بیان ہے اس کے اندر ان کو دونوں کتابوں کو پڑھیں داو اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی آپ یہ کتابیں ریڈ کر سکتے ہیں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں پرنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں اور جنت میں لے جانے والے اعمال یہ بھی بڑی پیاری کتاب ہے اس میں دو ہزار سے زائد مستند احادیث ہیں اس کا مطالعہ کریں تو انشاءاللہ شاء جو و وہ اعمال جو جنت کی طرف لے جانے والے ہیں اس کی رہنمائی بھی ملے گی اور نیک اعمال کا شوق بھی پیدا ہوگا اللہ اپنے کرم سے مہراج کے دولہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں اپنے کرم سے جنت عطا فرما دیں امین بجاہ ہی نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم